یا نور اللہ درس شفا شریف ہمارا جاری ہے قاضی کی رحمت اللہ کی معروف کتاب اشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے اس کے چوتھے باپ کی ہم یہ بحث پڑھ رہے تھے کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجوہ ہے اور اس کا معجوزہ ہونا کس طرح ہے اس کو قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے تین وجہ انہوں نے بیان فرما دی تھی جس میں آخری وجہ جو بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ جس چیز کی قرآن پاک نے خبر دی کہ یہ معاملہ اس طرح ہوگا وہ ویسے ہی ہوا یہ اس اعتبار سے معجوہ ہے کہ جیسا قرآن نے فرمایا ویسا ہی واقع ہو رہا ہے چوتھی وجہ بیان کرتے ہیں قاضی اعظمالی رحمتہ اللہ تعالی کہ ایک تو وجہ تھی کہ آنے والے واقعات کی خبر دینا اور قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جو آپ پر نازل ہوا قرآن پاک کے ذریعے آپ نے بہت ساری وہ باتیں بیان کی کہ جو ماضی کے اندر گزر چکی تھی یہ معجزہ کس طرح ہے یہ معجزہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی ہے امی کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں ہے آپ کے علاقے والے پورے پریش والے اس بات کو جانتے تھے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے نہ کسی سے تعلیم حاصل کی ہے نہ آپ علیہ الصلاط اسلام نے کتب سابقہ کا کوئی مطالعہ کیا ہے نہ آپ علیہ السلاط اسلام ان سے غائب رہے کہ اس عرصے میں آپ نے کسی سے کچھ سن لیا ہو ایسا کچھ نہیں ہوا ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے قریش مکہ کے سامنے گزاری بچپن میں ایک سفر اپنے چچا کے ساتھ کیا شام کی طرف اور ایک نے بڑے ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر ملک شام کی طرف فر اختیار کیا باقی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم قریش کے سامنے ہی رہا کرتے تھے اب یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آپ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن اس کے باوجود حضور سرورالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے جن واقعات کی خبر دی جن انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کی آپ نے خبر دی ان کے قوموں کی آپ نے خبر دی ان کے جو واقعات بیان کیے اس کے بارے میں قاضی کی رحمت اللہ تلڑ ہی فرماتے ہیں اور بالکل درست فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات کو وہی عالم بیان کر سکتا ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی کتابوں کے مطالعے کے اندر گزار دی ہو۔ عام شخص بھی نہیں کہ جو ویسے ہی مطالعہ کر لیتا ہے بلکہ وہ شخص کہ جو اہل کتاب میں سے ہو جس نے اہل کتاب کی پوری کی پوری کتابوں کا مکمل مطالعہ کیا ہو اور اس کا کام ہی دن رات یہ ہو جب جا کے ایسے واقعات کو وہ بیان کرنے پہ کچھ قدرت حاصل کر سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے کسی سے علم حاصل نہیں کیا آپ کو جو علم اتا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ علام کمالم تکن تالم اور رحمان <الْقرآن> کہ جو کچھ سکھایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضر الحسلات اسلام کو سکھایا تو امی ہونا یہ آگے کازیاز مالکی رحمۃ اللہ تلار بیان بھی فرمائیں گے کہ دوسروں کے حق کے اندر تو عیب ہے ہم اگر کسی سے علم حاصل نہ کریں تو یہ ہمارے حق میں عیب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا یہ معجوزہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو دوسروں کے لیے عیب بنی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک وطرہ نے وہ معجوزہ بنا دیا کہ اگر آپ علم حاصل کرتے باقاعدہ کسی سے جا کر ویسے تو اللہ تبارک وطرہ ہی یہ تا فرماتا ہے لیکن آپ کسی اور سے بظاہر علم حاصل کرتے جا کر تو نتیجہ یہ نکلتا کہ کہنے والے کیتی کے کہ قرآن جو ہے آپ جو واقعات اس میں بیان کرتے ہیں یہ تو آپ نے پچھلی کتابوں سے پڑھے ہوئے ہیں لیکن اللہ تبارک و کی قدرت کے نبی کریم oh صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ علی وسلم کو اللہ نے امی بنایا کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا پھر اس کے بعد آپ نے ان واقعات کو ان کے معاملات جو پیش آئے تھے ان کو ہر بر درست ان کے سامنے بیان کر دیا بلکہ بعض وہ تفصیلات ان کے سامنے بیان کی کہ جو ان کے بڑوں بڑوں کے سامنے پوشیدہ تھیں جو حضور علیہ السلاط اسلام نے بالکل واضح کر دی تو اس اعتبار سے بھی قرآن پاک معجزہ ہے کہ امن سابقہ وہ امتیں کہ جو بالکل ختم ہو چکی ہیں وہ شریعت جو بالکل ختم ہو چکی ہیں حضور علیہ السلاط اسلام نے ان کی بھی خبر دی اس اعتبار سے بھی قرآن پاک ایک عظیم معجوزہ ہے اس بات کو قاضی کی رحمتہ اللہ تراڑے نے بیانچ من اخبار کا من من یعنی حضور اللہ اسلام نے تو بہت سارے قصے بیان کیے بہت سارے واقعات قرآن کے اندر بیان ہوئے جو اللہ نے فرمایا وہ حضر اللہ نے آگے پہنچایا ان میں سے ایک ایک قصہ وہ ہے کہ جس کے بیان کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا علامہ اہل کتاب میں سے ہو وہ اپنی زندگی اس کے اندر گزار دے تو اس واقعے کو ایک یا دو واقعے کو اس انداز میں بیان کر سکے گا یا ایک نبی علیہ السلاط اسلام کے واقعے کو اس انداز میں بیان کر سکے گا جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک لم یعنی جب حضور اسلام نے وہ قصہ بیان کیا تو ان میں سے جو علم والے ہیں وہ اس کا اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درست اور صحیح قصے کو بیان کیا ہے صحیح واقعے کو بیان کیا ہے وقد علم انه صلى الله عليه وسلم امي جون لا يقرا ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسه ولا مصافنتن ولم يغيب عنه ولا جهل حاله احد منهم اسی طرح جیسے حضور الاسلام نے سابقہ کی خبر دی پچھلی شریعتوں کے بارے میں بتایا کہ نوح علیہ السلاط اسلام کا قصہ یوں پیش آیا لوت علیہ السلاط اسلام کی قوم کے معاملات کو بیان کیا حضرت حد علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام ان کے حالات کو ان کے واقعات کو بیان کیا ایسے ہی بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوا کہ اہل کتاب نے آپ علیہ السلاطلا اسلام سے سوالات کیے یہود جو ہے یہ با نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم سے سوالات کرتے اور جیسا یہ سوال کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم پہ قرآن نازل ہوتا اور ویسا ہی واقعہ حضور علیہ السلاط وسلام بیان کر دیتے جیسا ان کے علم میں تھا ان کو پتا تھا کہ یہ واقعہ اس طرح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کرتے تو اللہ تبارک وطالیہ وحی نازل فرماتا اور ان کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا جاتا اچھا اس میں اب بعض واقع جیسے آگے بیان کر رہے ہیں قاضی اعظم کی رحمت اللہ کراڑے اب جیسے واقعات ہونے تھے وہ اہل کتاب کے علم میں بھی تھے وہ پھر بھی سوال کرتے تھے یعنی مثلا جیسے ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود تھا کہ جب نبیہ آخر الزما سے روح کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ اس کا جواب نہیں دیں گے نشانی کیا تھی کہ روح کے بارے میں جب سوال ہوگا تو اس کا جواب نہیں دیں گے جب حضر الصلاط اسلام ایک مرتبہ مدینے کے جو کھنڈرات تھے اس کے پاس سے گزرے ٹیک لگا کر اپنی لاٹھی مبارک پر یہود کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے تو کسی نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو تو بعض نے کہا کہ سوال نہیں کرو کیونکہ اگر ایسی بات انہوں نے بیان کر دی تو پھر تمہیں ناپسند گزرے کہ حضرت الاصلاط اسلام فرما دیں کہ روح کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا جا سکتا اور حقیقت یہ ہے کہ روح کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جا سکتا تو پھر تو وہی بات ہو گئی جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے تو یہی ہوا ان میں سے بعض نے جا کے سوال کر لیا کہ یس ال روح روح کیا ہے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ روح من عمر ربی کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے امر میں سے ہے یعنی تم اس کے بارے میں جان نہیں سکتے تو جیسا ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا ویسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا بیت المقدس سے کعبے کی طرف روح پھیرا۔ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تو اب اس میں اہل کتاب کو اس بات کا علم تھا کہ نبی آخر الزما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے کابۃ اللہ مشرفہ کی طرف منہ پھیرنا ہے ان الدین اوت الکتابر <ربِّهِم> کہ وہ جو کتاب والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ قبلے سے اس قبلے کی طرف پھیرنا بالکل حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے اعتراضات کیے حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ان کو عمل کر کے دکھایا تو اب یہ سوالات کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اس کے مطابق ان کو جوابات دیا کرتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے مخلوق کی ابتدا کے بارے میں بتایا انہیں یعنی قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے یہ ابتدائے خلق کے بارے میں بتایا حالانکہ امی ہے اور امی ایسی باتوں کو نہیں جانتے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے جبھی تو بغیر علم کے بغیر کسی کے سیکھے حضر الیہ اسلام اس بات کو بیان کر رہے ہیں ہی طوریت کے اندر انجیل کے اندر زبور کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور موسا علیہ اسلام کے جو دیگر صحیفے تھے اس میں جو باتیں تھیں وہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی امتوں کے جو پیروکار تھے جو علماء تھے اہل کتاب کے ان تمام نے حضور علیہ السلاط اسلام کی تصدیق کی اور کوئی بھی حضور علیہ السلاطلا اسلام کی تقزیب پر قادر نہیں ہوا کہ کوئی حضر الصلاط اسلام کو جھٹلا سکتا ہے کہ نہیں جو آپ بات بیان کریں وہ ایسی نہیں ہے بلکہ یوں ہیں بلکہ تمام کی تمام اس بات سے عاجز آ گئے کہ حضر الاسلاط اسلام کو جٹلا نہیں سکتے فرماتے ہیں ہی مِنْ مِنْ خبر و ذلك من اشباہ ولقشی و بد الخلقی و ما فی طوری و ضبوری و سخی اب رحیم و موسا بہا ولم تک ماں ما زک را بل عز عنو لیکا کہ کوئی بھی اس کے اوپر قادر نہیں ہوا کہ حضرت اسلام کو جھٹلا سکے بلکہ انہوں نے اس کا یقین کیا اب جس کے نصیب میں بھلائی تھی اور جس کے نصیب میں ایمان کو قبول کرنا تھا حضر علیہ اسلام کے ان معاملات کو دیکھ کر انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا اور ان میں بہت سے وہ تھے کہ جو ازلی شقی تھے حضور علیہ اسلام کے معانب تھے یعنی آپ سے اناد رکھنے والے تھے حسد کرنے والے تھے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ان میں اکثریت وہ تھی کہ جو حضر علیہ السلاط اسلام کو جٹلا نہیں سکی سرے سے جھٹلا ہی نہیں سکی اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلاط اسلام کے سخت دشمن تھے اور حضور علیہ السلاط اسلام کو جھٹلانے پر بہت حریص تھے آپ علیہ السلاط اسلام کو جھٹلانے پر وہ سرے سے سر قادر نہیں وہ جھٹلایا نہیں ہاں بعض وہ ہوئے جس کا آگے کاضی اعظم رحمت اللہ ہی طرح ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلانے کی کوشش کی جھٹلانے کی کوشش کی تو پھر اہل کتاب کے علماء نے خود ہی ان کی تقزیب کر دی کہ جو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے اور تم ہی جھوٹ کے رہے ہو یہ آگے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں فَمِن مُقِنٍ آمَنَا بِمَا سَبَقَ لَهُ مِن خَيْرٍ وَمِن شَقِيٍ مُعَانِدٍ حَاسِدٍ وَمَا آہَادَا تقری اہم وکسرتیم لہو صلی اللہ وسلم أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائهم ومضمنات كتوبهم مثل سوالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم وما حرم إسرائيل على نفسه وما حرم عليهم من الأنعام ومن طيبات كانت تحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم يعني واقعات تو بیان کیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے یوں ہی حضور علیہ وسلاۃ و اسلام نے ان کی شریعت کی جو پوشیدہ باتیں تھیں وہ بھی ان کے سامنے بیان کر دیں کہ تمہارے اوپر کیا چیزیں حلال تھیں وہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئے کیا کیا چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں اسی طرح وہ واقعات کے جو یہ عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے حضور علیہ الصلاط نے ان کے وہ واقعات بھی بیان کر دیا اور صاحب کا قصہ بیان کیا سعید الز القرن رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو حضور علیہ السلاط نے بیان کیا اسی طرح بنی اسرائیل نے رجم کی سزا کو چھپایا ہوا تھا تبدیلی کی ہوئی تھی حضور علیہ السلاط اسلام نے ان کے سامنے اس کو بھی واضح کر دیا وقوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلذا فاستبا على سوقه يعجب الزراء ليغيذ بهم الكفار وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيه القرآن فأجابهم معرفهم بما أوحي إليهم من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه بل أكثرهم صرحا نبوتی ہی وہ بعض نے حضور علیہ السلاط اسلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا حضر علیہ السلاط اسلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا آپ کی نبوت کو نہیں مانا ایمان لے کر آئے لیکن حضور علیہ السلاط اسلام کی بات کو جھٹلایا نہیں بلکہ اپنے حسد اور انعد کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ ہم حضور علیہ السلاط اسلام سے ناوز بہ اینا رکھتے ہیں یا حسد رکھتے ہیں, ورنہ جو حضور علیہ فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے سعیدنا بنت حیی بن اکتب رضی اللہ تعالی عنہ جو ام ممنین ہیں یہ اہل کتاب میں سے تھیں بنی اسرائیل میں سے تھیں تو ان کے جو والد اور چچا تھے یہ دونوں بہت بڑے اہل کتاب کے علامہ تھے بڑا نام تھا ان دونوں کا تو حضرت سعید اتنا سفید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے چچا ابو یاسر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ میرے وارث سے کہہ رہے ہیں ہوا کیا یہ جو ڈبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہی ہیں یعنی جن کی ہماری کتابوں کے اندر خبر ہے نبی آخر الزما کے آنے کی جو خبر دی گئی ہماری کتابوں میں تو کیا یہ وہی تو نہیں ہے ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ابو یاسر اس نے کہا کہ نعم ہاں ایسا ہی ہے اللہ کی قسم تو یہ جو حضرت صفیہ کے والد تھے یہ بھی مانی لائے انہوں نے کہا کہ آ تعریف کہ کیا تم ان کو پہچان گئے ہو اور تم اس کے اوپر پختگی رکھتے ہو نعم. ہاں ایسا ہی ہے اس نے یاسر نے کہ ہاں ایسا ہی ہے تو پھر پوچھا کہ فما فی نفسی کا من ہو کہ تمہارے دل کے اندر اس سے کیا ہے کیوں ایمان لے کر نہیں آ رہے تو کہا کہ اداوت ہو اللہ کی قسم دل کے اندر جو ہے وہ اداوت موجود ہے اس لیے میں ایمان لے کر نہیں آ رہا یعنی تسلیم کر لیا کہ جو نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر نبی آخر الزما کی موجود ہیں وہ ساری کے ساری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی ہیں اور یہی وہ نبی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو جھٹلانے پر حضور اسلام کو قادر نہیں ہوئے تسلیم کرنا پڑا لیکن اپنے اناد کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے آگے وہی بات رشاد فرمائی کہ جس نے کوشش کی جھٹلانے کی تو اس کا جھٹلانا اسی کے منہ پہ پلٹ کے آیا ممباری کا باد المبا حدی وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته فقيل له قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فقرع وضبخ ودعى إلى إشدار ممكن غير ممتنع فمن معترف بما جحده ومتواقح جلقي على قضيحته من كتابه يده یعنی بعض جنہوں نے یہ کوشش کی حضر السلاسلام کو جھٹنا ہے کہ جینی جو آپ بیان کر رہے ہیں ہماری کتابوں میں اس کے ہے تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہاؤ ان کن تم سوری اگر تم سچے ہو لے کر بعد جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہی لوگ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں اب ان میں بعض لے کر آئے چیلنج ہو گیا کہ بھائی لیا تو ریت لے کر آ جاؤ تو ابن سوریا لے کر آیا اب وہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے رجم کی سزا کو تبدیل کر دیا تھا یعنی ان کے یہ سزا تھی کہ جو زنا کرے گا شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا پتھر مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا تو اب انہوں نے سزا یوں تبدیل کر دی کہ جب کوئی غریب اس طرح کا معاملہ کرتا تو اس کو تو یہ سزا دیتے لیکن اگر کوئی امیر اس طرح کرتا تو اس کو پھر گدے پر سوار کر کے اس کا منہ کالا کر دیتے فقط اتنی اس کو سزا دیتے اس سے زیادہ سزا نہیں دیا کرتے اب یہ معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا فیصلہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے رجم کا فیصلہ کیا وہ تھا امیر آدمی تو یہود کے علماء نے کہا کہ نہیں جی اس کے لیے تو سزا یہ ہے تو حکم ہوا کہ توریت لے آؤ تو ابن سوریا یہ تو لے کر آیا اب وہ پڑھنے لگا جہاں پر رجم والی آیت آئی وہاں پر اس نے ہاتھ رکھ لیا اداوت کا اندازہ کریں کہ کیسا تھا ہاتھ رکھ لیا تو سیدنا عبداللہ سلام رضی اللہ عنہ جو اہل کتاب کے بہت بڑے پہلے عالم تھے پر ایمان لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ جس میں رجم کا حکم موجود تھا تو جس نے کوشش بھی کی کہ کسی طرح جھٹلائے تو اللہ تبارک واترا نے اسی کو رسوا کر دیے ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه ولا أبدا سشيها ولا سقيما من صحبه قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حضرسلۃ السلام کے برخلاف بات نہیں لا سکا اللہ تبارک کو فرماتا فرماتے کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لا چکے جو تمہارے لیے وہ کچھ بہت ساری بیان کرتے ہیں باتیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو تم لوگوں سے چھپاتے ہو لیکن یہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتے ہیں اور تمہاری بہت ساری باتوں سے تو وہ در گزر کرتے ہیں تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اس کو اندھیروں سے اپنے اذن سے نور کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ تبارک وطلا اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے آگے ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں یہ چار وجوہات ہوئی پانچویں وجہ قاضی اعظم کی رحمت اللہ کی طرح بیان کرتے ہیں اس میں تین واقعے بیان کیا آپ نے کہ قرآن نے جو فرما دیا اس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم اس سے آجیز آ گئی یعنی قرآن نے کہا کہ یوں ہوگا تم یو نہیں کر سکتے تو ایسا ہی ہوا یعنی وہ اس کے برخلاف نہیں کر سکے حالانکہ وہ ان کے قدرت کے اندر تھا لیکن قرآن نے کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ کام ہونے ہی نہیں دیا یعنی ان کو آجز کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تین باتیں بیان کی ہیں پہلی بات تو بیان کی یہود کی کہ یہود و نسارہ یہ کہتے تھے کہ وہ قالط یہود ابنا اللہ و کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں یہ ان کا دعویٰ تو کل فلیم کم اے محبوبہ فرمائیے کہ اگر تم اس کے لاڈلے ہو تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ لن اللہ ہمیں تو آگ جو چھوئے گی وہ صرف چند دن تک چھوئے گی اس کے بعد نہیں چھوئے گی کبھی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ منکان ہدن سورا کہ جنت میں وہی کون داخل ہوگا کہ جو یہودی ہے یا نصرانی ہیں اس طرح کے یہ دعوے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے تو استقبال کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گی جیسے ہی مریں گے اور بس اس کے بعد ہمارے ایشی ایش ہیں اس طرح کے ان کے دعوے تھے تو قرآن پاک نے ان کے اس دعوے کو اس طرح رد کیا کئی طرح سے رد کیا ان کو اس بات کی دعوت دی کہ خود ان کانت لکمارت میتم اناسی فتمن ان كنتم اے فرمائیے انہیں ان سے یہود سے کہ فرمائیے آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے ہی لیے خاص ہے دون الناس لوگوں کے لیے نہیں ہے فتح منت تو ذرا موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو بھائی مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی میں نے مرنا ہے ایش و عشرت میرے لیے جو ہے وہ قبر کے اندر آخرت کے اندر بھرے ہوئے ہیں تو میں کیوں دنیا کی تکلیفیں اٹھاؤں دنیا کی پریشانیاں کیوں اٹھاؤں جب مجھے پتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے یہاں پر جو ہے وہ گرمی لگ رہی ہے لیکن جیسے ادھر جاؤں گا میرے لیے بہترین اے کھلے ہوئے بڑا مزہ آئے گا وہاں پر تو میں تو کوشش کروں گا کہ فوراً مجھے وہاں لے جایا جائے, جائے تاکہ میں سکون کے ساتھ وہاں رہ سکوں تو ان سے کہا گیا کہ جب تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے تو کرو دعوی ذرا موت کا ان تم صادقین لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و نے فرما دیا کہ ودنگیتمننو ابدم بما قدمت ایدیہم والله علیم بالمغالم کہ اے محبوب وہ ہرگز ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بہسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اچھا اب یہ دعویٰ یہ قران پاک نے چیلنج کر دیا۔ قران پاک نے چیلنج کر دیا کہ موت کا دعویٰ کرو کا دعوا کرو آگے ابو محمد ال کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ آج بھی موجود ہے یہ چیلنج آج بھی موجود ہے لیکن کوئی بھی یہودی موت کی تمنا نہیں کرتا موت کی تمنا نہیں کرتا بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو ہزار برس سے زیادہ کی زندگی ملے ہزاروں برس یہ ہیں بس اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے جو کرتود انہوں نے کیے وے ہیں اس کی جو سزا اللہ کی بارگاہ میں ملنی ہے یہ کبھی موت کی تمنہ نہیں کر سکتے پہلی بات یہ بیعت کی ہے پھر دو باتیں مزید بیعن کی ہیں اس کو دیکھیں اسی آیت کی تشریف پھر دیکھتے ہیں فرماتے ہیں فصل ہاتھی الوجوہ الاربعات من اعجازہی بینت لا نزع فیہا ولا مریتا ومن الوجوہ البینت فی اعجازہی من غیر ہاتھی ال وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونه فما فعلوا ولا قدروا على ذلك فقوله لليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دول الناس فتمنه الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم قال أبو إصحاق الزجاج ابو رہے ہیں کہ اس میں کتنی بڑی دلالت ہے کتنی بڑی رہنمائی ہے کیسی حجت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی رسالت کے اوپر کہ حضور علیہ السلاط اسلام فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم فرما رہے ہیں کہ فتح منت اب حضور کو جھٹلانا ہے نازب من ذالب تو موت کی تمنا کر لو حالانکہ شدید عداوت ہے شدید اداوت ہے کہ کسی طریقے سے حضور علیہ السلاط اسلام کو جھٹلائیں تو خود تو موقع دیا ہوا ہے آؤ جھٹلانا ہے تو موت کی تمنا کر لو لیکن کسی نے بھی تمنا نہیں کی حضور علیہ السلام کے حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ یعنی حضور علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے ان میں سے جو شخص بھی یہ بات کہتا وہ اپنے گلے کی تھوک سے ہی مر جاتا یعنی کچھ اور ہوتا نہیں اس کا تھوک ہی اس کے گلے کے اندر سانس کی نالی میں اٹکتا اور اسی جگہ پہ وہ مر جاتا اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اگر یہ تمنا کر لیتے تو کوئی یہودی باقی نہیں رہتا آگے فرماتے بانت اللہ نے ان سے تمنا کو پھیری دیا ایسا روب اور دبدبا ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا کہ وہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے جس سے حضور علیہ السلام پر جو چیز وحیی کی جا رہی ہے اس کا صدق ان کے سامنے ظاہر ہو گیا سچائی اس کے ان کے سامنے ظاہر ہو گئی وقال ابو محمد الاسیری من اعجب امرهم انہو لا یوجد منہم جماعت ولا واحد من یوم امر اللہ بذارک نبیہو یقدم علیہ و لا یجیب علی ابو محمد الاسیری رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ان کے عجیب معاملات میں سے یہود کے عجیب معاملات میں سے ہے کہ نہ کسی ان کی جماعت نے اس بات کی تمنا کی نہ کسی شخص نے آج تک اس بات کی تمنا کی ہے جب سے اللہ تبارک وادر نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایسا خوف ایسا روب ان کے دل کے اندر ہے کہ جہاں موت کی تمنا کی وہیں پر مر جائیں گے وہاں موجود ان مشاہد ان لمن اراد دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں آیت مباحلہ کا مباحلہ یہ کہ جب کوئی شخص حجہ سے نہیں مانتا دلیل سے نہیں مان رہا بات کو آپس میں مباحثہ ہوا اور دلیل تسلیم نہیں کرتا تو اب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف دعائیں ضرح کی جاتی ہے یعنی جو باطل ہے وہ بھی بد دعا کرتا ہے اور جو حق والے ہیں وہ بھی دعائیں ضرر اس کے خلاف کرتے ہیں کہ اگر میں سچا ہوں تو, تو برباد ہو جائے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا ذاپ مجھ نازل ہو یعنی مباحلہ آپس میں کیا جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آل میں یہ واقعہ بیان کیا واقعہ حدیثوں میں بھی ہے اس کا تذکرہ جو اشاراتن جو ہے وہ سوریہ عمران میں موجود ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے بحث ہوئی حضور اللہ اسلام نے ان کو دلائل کے ذریعے لاجواب کر دیا لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اسلام کا انکار کیا تو پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و نے آیت نازل فرمائی کے ونساء یعنی محبوب آپ کے پاس جو علم آ چکا اور علم کے ذریعے حضرت اسلام نے ان کو لاجواب کر دیا تو اس علم آنے کے بعد جو آپ سے حجت کرتا ہے تو آپ فرمائیے کہ آ جاؤ ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں تم اپنے بچوں کو لے ہم اپنے گھر کی خواتین کو لے آتے ہیں تم اپنے گھر کی خواتین کو لے ہم خود آتے ہیں تم بھی آ جاؤ پھر اس کے بعد ہم مباہلا کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے بدعا کرتے ہیں اور یہ ہو کہ پس ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جھوٹوں پر لانت ہو یعنی جو بھی غلط ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہو اب یہ واقعہ پیش آیا عیسائی بھی آ گئے. پادری اور یہ لوگ مباحلے کے لیے پہنچے میدان میں حضور یہاں سے حسنین کریمین کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر پہنچے تو بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کے پادری نے یہ کہا جس کا نام عاقب تھا کہ اگر میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی دعائیں ضرر کر دی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی عیسائی روئے زمین پہ باقی نہیں رہے گا اور قاضی اعظم کی رحمت اللہ تلا عڑے نے یہ بیان کیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ کسی نبی نے کسی قوم کے خلاف لانت نہیں کی مگر یہ کہ وہ قوم پوری کی پوری تباہ ہو گئی جب نبی نے لانت کی تو پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی اور ہم یہ بات جانتے ہیں تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ نبی ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ نبی ہے صرف اداوت کی وجہ سے ان کو جھٹلا رہے ہو اب اگر انہوں نے تمہارے خلاف دعائیں ضرور کی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سارے کے سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے لہذا وہ باز آگئے اور انہوں نے جزیہ دن تو قبول کر لیا لیکن اسلام لے کر برال نہیں آئے لیکن مباہرے سے بعض آئے فرماتے ہیں قاضی ازمال کی رحمۃ اللہ علیہ وکذالک ایت المباحلہتی من هذا المعنا حيث وفد علیہ اصافقه اصافقه نجران وابو الاسلام فانزل الله تعالی علیہ ایت المباحلہتی بقوله فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابنا انا وابناکم ونساء انا ونساءکم وانفسنا وانفسکم تیسری بات جو یہاں پر بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے جو پیچھے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اہل عرب کو چیلنج ہوا ایک نہیں کئی مقامات پر چیلنج ہوا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام حضور علیہ السلاۃ اسلام کا ہے تو تم اس قرآن کی مثل ایک صورت لے اور یہ فرما دیے کہ ون تفا کہ ہرگز کر نہیں سکو گے اس قرآن کی مثل لا نہیں سکو گے اور نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی مثل میں سے کوئی بھی لا نہیں سکا اسی بات کو بیان فرماتے ان کن تم فی را فتو بسور مسلی اب آگے مزید ایک اور بحث قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی قرآن کے معجزہ ہونے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جو محسوس ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کو ماننے والے ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں قرآن کی الفت رکھتے ہیں اور اسی طرح بہت سے وہ بھی کہ جو قرآن کو سمجھے نہیں جو ایمان لے کر نہیں آئے اس کے باوجود قرآن کا روب اور قرآن کی مٹھاس دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ایک روبداری ہوتا ہے بعض اوقات مانا سرے سے نہیں پتا کہ کیا مانا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کا روب دل کے اوپر تاریخ ہوتا ہے اسی طرح مانا سرے سے معلوم نہیں لیکن اس کے باوجود قرآن کی لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے اور جن کو مانا معلوم ہے ان کو مزید اس کی لذتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں تو قرآن کا یہ معجو محسوس معجزہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل کے اندر روپ داری ہو جاتا ہے کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کی آپ ایک آیت کی تکرار کریں اور آپ کا جو لطف ہے اور جو اس کے اندر مٹھاس ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے ایسا نہیں ہوگا لیکن قرآن مجید فرقان شمید وہ کتاب ہے کہ کثیر کثیر واقعات ایسے موجود ہیں کہ بزرگوں نے فقط ایک آیت کو پوری رات پڑھا پوری رات جو ہے وہ اس کی تکرار کرتے رہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قرآن کو مشکل سمجھتا ہے اور قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا قرآن سے الفت نہیں رکھتا تو پھر یہ قرآن اس کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے اس کو قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس کو قرآن پڑھنے کے اندر مزہ نہیں آتا یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جو اس کو پسند نہیں کرتا اس کے پر وہ بھاری پڑے جا رہا ہے جو پسند کر رہا ہے اس کے اوپر یہ قرآن جو ہے وہ لذت بھی تاری کر, کر رہا ہے روب بھی تاری کر رہا ہوتا ہے فرماتے و من ارتی تلح و اسما ام ان دسما وتی تری وتی لکوت ہی و عناقت خطر ہی وحل مقدبین جو پسند نہیں کر رہا اس کے اوپر یہ قرآن کیا ہے آئی. بھاری پڑ رہا ہے کہ ماضی قرآن نے فرمایا کہ قرآن ان کے لیے کیا کرتا ہے نفرت ہی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے یہ اور نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ قرآن رک جائے یہ پڑے نہیں اس کو رک جائے آگے واقعہ بھی اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ گفار کس طریقے سے قرآن کے بارے میں تمنا کرتے تھے کہ حضرت السلام اس کو پڑھنے سے رک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جو حیبت ہے اس کا جو روب ہے وہ ہمارے دل میں داخل ہو اور ہم اسلام قبول کر لیں یہ تمنا کیا کرتے تھے اس طرح کے واقعات آگے بیان کر رہے قرآن مستثن یعنی حضر السلام نے فرمایا کہ قرآن مشکل ہے اور مشکل اس شخص پر ہے کہ جو اس کو ناپسند کرے یہ قرآن فیصلہ فرمانے والا ہے تو انجابن و تقسیب ہُو ہشا شن لی کل بھی تصدیق ہی بھی قالما تلا تخشع من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله القران کیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کی کھالیں جو ہے وہ تخشع من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے بال اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں. خوف کی وجہ سے پھر اس کے بعد ان کے دل اور ان کی جلدیں اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتی ہیں نرمی بھی تاری ہوتی ہے اور اس کا خوف بھی تاری ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں تو قرآن میں ایسا روب و دبدبا ہے اس کی ایسی ہےبت ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تھے وحی اترتی تھی اونٹنی اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ تھی حضرت زید بن رضی اللہ کہتے ہیں کہ علیہ نے میری ران پر اپنی ران رکھی ہوئی تھی کہ وہی نازل ہوگی ہاں نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ لگا ایسا کہ ابھی میری پنڈلی گئی میری ران ٹوٹ جائے گی ایسا اس کا بوجھ تھا مفتی شریف المجیز صاحب رحمت اللہ تلاڈے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ یہ ناکا یعنی اونٹنی اور یہ پنڈلی چیز ہی کیا ہے یہ تو درمیان میں حضور علیہ السلاط السلام کا واسطہ تھا کہ یہ بچ گئے ورنہ قرآن تو پہاڑ پہ نازل کیا جائے تو پہاڑ ریزا ریزہ ہو جائے تو یہ پنڈلی کیا حیثیت رکھتی ہے یہ اونٹنی کیا حیثیت رکھتی ہے ایسا روپ قرآن کے اندر موجود ہے لیکن اس کو بوجھ کو برداشت کرنے والی ذات یہ ذات مصطفیٰ علیہ السلاطلا اسلام ہے جیسا <وَنَوْن> میں نے پیچھے مانا معلوم نہیں ہے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے اس کے باوجود اس کا روب اس کی حیبت اس کے اندر جو حزن موجود ہے اس کی وجہ سے بندے پر رقت تاری ہو جاتی ہے روایت کرتے ہیں کہ قصہ ہے کہ ایک نصرانی عیسائی ایک کاری کے پاس سے گزرا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ عیسائی وہاں پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گیا تو اس سے کہا گیا کہ تجھے کس چیز نے رلایا تو قرآن کو کون سا ماننے والا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے اندر جو حزن موجود ہے اس میں جو غم موجود ہے اور جس خوبصورت انداز میں یہ قرآن پاک ہے اس کی وجہ سے مجھ پر رونا تاری ہو گیا آگے مزید فرماتے ہیں کہ کہ <الْغَفَرَى> کہ یہی قرآن ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام علی مردوان وہ تھے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے اوپر قرآن کا روپ تاری تھا قرآن کی لذت ان کے دلوں کے اندر اتر چکی تھی ان میں سے یعنی صحابہ کرام علی مردوان تو ایمان لے آئے لیکن جن کے نصیب میں ایمان لانا نہیں تھا وہ کفار کافر ہی رہے یہاں پر بخاری شریف کی ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ سیدنا الجبر بن متعم جو بعد میں ایمان لے کر آ ایمان لانے سے پہلے کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورت الطور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلاط اسلام ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں ام من غیر ام هم الخالقون ام خلق السماوات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کے اوپر دلالت ہے اس کے اوپر دریلے دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے پر اور تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے پر اب انہوں نے اس قرآن کو سنا تو یہ کہتے ہیں کہ قاد قلبی ایتیرہ کہ اس قرآن کو سن کے بس مجھے ایسا لگا کہ میرا دل اڑ کے اسلام کی طرف چلا جائے گا قرآن سن رہے ہیں اور ابھی اسلام لے کر نہیں آئے لیکن دل کے اندر قرآن کی آیتیں ایسی اتر رہی تھیں کہ بس ابھی لگا کہ ابھی میرا دل اڑ کے اسلام کی طرف جائے گا فرماتے ہیں فحقی فی الصحیح عن جبیر بن مطعم قال سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرع فی المغرب بالطوری فلما بلغ ام من قلب ان کہ قریب تھا کہ میرا دل اس قرآن کی طرف یا اس اسلام کی طرف اڑتا ہوا چلا جاتا لیکن بعد میں برالی ایمان لے کر آ باقی آگے مزید ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے جو کافی تفصیلی ہے اس کا مختصر یہ ہے کہ وفی روایت وزاری کا اول ما و کرل ایمان الفیقلبی پہلے تو اس بات کو بیان کیا کہ جبیر بن مطین کہتے ہیں کہ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں نے تلاوت سنی کہ حضر السلاط والسلام سورت پور کی ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے یہ سب سے پہلا سبب بنا کہ جس نے مجھ کو ایمان کی طرف مائل کیا ایمان نے میرے دل کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس سے ایمان کی طرف یہ راغب ہوئے آگے اتبا بن ربیعہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم سے آکے گفتگو کی کہ آپ جو بتوں کے خلاف بولتے ہیں او بحث کرنے لگا اس کے اوپر تو حضور علیہ السلاط اسلام نے اس کے سامنے سور حامیم السجدہ کی تلاوت کی جو یہاں پر کافی ساری آیتیں ذکر کی ہیں وہ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں پوری یہ پڑی حضور علیہ السلاط اسلام نے اور جب اس کے آخر پر پہنچے تو اس نے حضور علیہ السلاط اسلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آپ کو اس بات کا واسطہ کہ آپ میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ رک جائیے کیونکہ اس کو یہ لگا تھا کہ حضور علیہ السلام پڑھتے رہے تو میں اسلام قبول کر لوں گا یعنی سن جائے اور اس کے دل پر قرآن کی ہبت تاری ہو رہی ہے قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کے معنی کو سمجھ رہا لیکن اس کی بدبختی تھی کہ اس نے ایمان نہیں لانا تھا تو حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے وہ اس نے کہا کہ آپ بس رک جائیے اب آگے نہ پڑھیے اور ایک روایت کے اندر آگے مزید بیان کیا کہ حضور الیہط اسلام جب سورت حمیم الصدا کی تلاوت کرنے لگے تو یہ بد پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا سنترا سنتا رہا رہ یہاں تک کہ جب حضور السلاط اسلام اس کی آئے سجدہ پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا یہ کھڑا دیکھتا رہا اب واپس گھر پہ آ گیا تو لوگ اس کے پاس آئے کہ تم گفتگو کرنے گئے تھے حضر السلاط اسلام سے کیا ہوا تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ ولہ ہی ایسا کلام کیا ہے کہ میں نے اس کی مثل کبھی سنا ہی نہیں حضور ارسلاد اسلام نے صرف حامی و سدا کی تلاوت کی ہے حامی سدا کی تلاوت کی اس پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی ایسا کلام سنا ہی نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں حضور سے کہوں کیا بات کرنے گیا تھا کہ آپ بتوں کے خلاف نہیں بولا کریں آپ اللہ واحد العشریف کی عبادت کا بولتے ہیں ہمیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں میں بحث کرنے گیا تھا لیکن جب حضر الصلاۃ والسلام نے دلائل پیش کیے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا جو تذکرہ سور حامی سجدہ میں موجود ہے پچھلی امتوں کا جو تذکرہ موجود ہے جب اس کو سنا تو پلے ہی نہیں پڑنا میں کیا کہوں لہذا میں خاموشی کے ساتھ واپسی آ گیا وأن عتبت ابن ربيع أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف القوم فتلا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا قُرْبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إلهكم إله واحد إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وضيل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالشات لهم أجر غير ممنون قُل اِنَّكُم لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَهُ أَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِيْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِرِيْنَ ثمba إلى الس waxhiya duxano soq laha wal الأتya soqoladhaha wail الأتiya pauan a karha qolata aayna poin saqbos sama waati oo si ي mayni جب حضر السلام یہاں تک پہنچے تو وانا شاگا <كُفَّة> حضور پر اس نے اپنا گندہ ہاتھ رکھ دیا مبارک منہ پر اور حضور کو سلا رحمی کی قسم دینے لگا انتہا صلی اللہ علیہ وسلم وا بی ورجع الى ahlihi ولم يخرج الى قومه حتى اتو گھر میں بیٹھ گیا جا کے لوگ آئے کہ کیا ہوا بھائی کیا گفتگو کی تھی ان کی طرف جائی ہی نہیں رہا حتى کہ خود آئے فاتذر لهم تو ان سے معذرت کرنے لگا وقالا واللہی لقد كلمني بكلام والله ما سمعت اذناي بمثله قط فما دريت ما اقول له آگے کچھ اور باتیں ہیں انشاءاللہ وہ اپنے اگلے سبق کے اندر ہم بیان کریں گے اللہ رب العزت جلد و اعلیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان شمید کی لذت عطا فرمائے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے رب العزت جلد ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین بجاین نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم